الحمد اللہ وقف وسلم اسی صبر کے متعلق ایک بات اور عرض کرنا ہے جو جس کی بڑی ضرورت آج ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے قرآن ایک ایسی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی کتاب لے کے نبی کو بھیجتا ہے تو اللہ کے نبی جب کتاب اللہ کی کتاب قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں تو پھر بڑی مشکلات آتی ہیں نبی کے لیے پیش کرنے والوں کے لیے سورت البقرہ میں دیکھیں موسا علیہ السلام کو جب اللہ نے تورات نامی کتاب دیا اولے کر کے قوم کے سامنے آئے بھائی اللہ تعالیٰ نے تورات نامی کتاب دیا تمہارے عمل کے لیے تو ذرا سوچو بنی اسرائیل نے کیا کہا موسا ہم نہیں مانے گے لنو میں نہ لا کا حتہ ہو سکتا ہے کہیں تم راستے سے اگر کیا گارنٹی ہے اللہ کی کتاب دا. سوچو موسا کلیم اللہ کو ہمیشہ سچ کہتے تھے بدور لیکن جب آج اللہ کی کتاب لے کر کے تو کیا کہتے ہیں تم جھوٹے ہو سکتا ہے راستے ہی سے کہیں خرید کر کے لے کے آ گئے ہو کوئی گارنٹی ہے کوئی کیسے ہی تمہاری بات مان جائے ساری زندگی موسا علیہ السلام کی ادری ہوئی تھی کبھی جھوٹا نہیں پایا لیکن جیسے قوم کے سامنے بیان کیا یہ اللہ کی کتاب ہمیں ملی ہے فورن ہم نہیں مانیں گے لنو میں نالا کا اللہ جہرا ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے تصدیق نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ تعالی کو دیتے ہوئے تم پکڑتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کو دیتے ہوئے اپنی آنکھوں سے ہم نہ دیکھ لیں جب تک اللہ تعالیٰ ہم رو گواہ نہ بنائے رائی بنی شہید گواہ رو ہم اپنی کتاب موسا کو دے اللہ کتنی کڑی شرط رکھی یہ کوئی معمولی توہین تھی اسی اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ جب تکلیف دی گئی کسی نے کچھ بدکرامی کی صحابہ کو بڑا گسا آیا گردن مار دیں بس وقت کے شان میں ایسی گسا کی آن فرمایا چھوڑ دو اس کو رگو رگو رگو چھوڑ دو ہمارے بھائی موسا کو اس سے بھی زیادہ ستایا گیا تھا لیکن ہمارے بھائی موسا نے خبر کیا دیکھو موسا علیہ صنعت سام کو اتنی تکلیف دیا کہ اللہ کے رسول باقاعدہ پیش کر رہے ہیں اور ایک حدیث آپ کو بتا دیں یہ دعوت کا مسئلہ چل رہا ہے اللہ واللہ. اسی لیے نبی علیہ سناط سام نے اشاد فرمایا نبی کے وارشین علماء دعات مولگین جو ہیں جن کو دعوت کا کام کرنا ہے ان کے لیے تو خصوصی طور پر اللہ کے نبی کا فرمانا کیا فرمایا جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو میری مصیبت کو یاد کر لینا اللہ اکبر کیا فرمایا جب بھی تمہیں کوئی تنگ پریشانی آئے کوئی مصیبت آئے تو مصیبت تم پر آئے تو ذرا میری مصیبت کو یاد کر لینا تو ساری مصیبتیں آسان ہو جائیں گی تمہارے لیے کیا مطلب کہ جب تم یہ دیکھ لو بھائی ہمارے نبی کو تو اس سے بھی زیادہ ستایا گیا صرف تمہاری اگر دل میں محبت ہے میری پیروی کرنا چاہتے ہو تو فوری طور پر یاد رکھنا تمہاری مصیبت تم کو ہلکی ہو جائے گی تمہارے لیے ہلکی ہو جائے گی کتنی عجیب عجیب سی نصیحت اللہ کے نبی کیا ہے تو موسا علیہ السلام شام کا حوالہ دیا بھائی اسے اللہ رب, رب الف اللہ تکور کلدینہ آگو موسا اے محمد سلم کے ایمان والے ساتھیو تم ویسے نہ بن جاؤ جیسے موسا تم ولاک کل ادینا ان لوگوں کے مان نہ بن جاؤ جو موسا کو ستا رہے تکلیف دیتے رہے یعنی بنی اسرائیل آپ کی امتیا نے موسا کو موسا اسران کی امتوں نے جیسے موسا کو ستایا اللہ فرماتے ہیں اے محمد مومن تم ایسے نہ بن جاؤ ولاکور کلین آگا موسا ان لوگوں کے مانند نہ بن جاؤ جو موسا کو ستانے والے تھے یعنی اشارہ اس بات میں ایک اپنانا چاہتا تھا کہ ہمیشہ نبی جب کتاب پیش کے موسا دی جاتی ہے جہاں قرانی آیات آپ پیش کریں گے جہاں آپ خالص دین کے لیے قرآن آیات کو ثبوت دیں گے قرآن کی اس سے لئے شروع کر دیں گے وہاں سمجھ جائیں کہ صبر کی ضرورت پڑے گی پوری قوم آپ کی دشمن بن جائے گی آج نہیں آپ کوئی بات ہو رہی قرآن پاک کی ہرے ارے بھائی آپ سوچتے سمجھتے نہیں جہاں ضرورت پڑتی ہے قرآن پیش کر دیتے ہیں دیکھو کتنی جلدی اصلاح نہیں کرے گا بلکہ بسا اوقات تو ظالم بھائی ایسی جگہ قرآن پیش کر کے کیوں قرآن کی حرمتی کرتے ہیں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں آج معاشرے میں ہیں سلی اللہ, اللہ نے قرآن جب آیا تو قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ نے بھی ہم فرمایا ہم نے قرآن دیا ہے آپ ذرا صبر سے کام لے کیا مطلب ہے قرآن کی تعلیم عام کرنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے قرآن کا معلم قرآن کا دائی قرآن پیغام قرآن احکام کو قوم کے سامنے پیش کرنے والے کو, کے لیے بھی خصوصیت کے ساتھ صبر کی تلقین کی گئی ہے رب العالمی انہ قرآن تنزیلا انزل علیہ کل قرآن تنزیلا آگے کیا فرمایا فصب الحکم ربی کا فصب الحکم ربی کا اے نبی ہم نے آپ پر قرآن دیرے دیرے ہم اتار رہے ہیں نادل کر رہے ہیں تو قرآن پر جو ہے عمل کرنا قرآن کی دعوت دینے میں فصبر لیا حکم ربی کا آپ صبر سے کام لیتے رہیں پتا یہ چل گیا کہ قرآن کو قرآن کی روشنی میں دعوت کرنے والے کو ہمیشہ صبر کی ضرورت پڑے گی اس نے دو... اه... سور مزمل آپ پڑھے ابتدائی آیات میں یا ایل مزم بسم اللہ کو ان نہ تکیلا سبحا طویلہ آگے کا و تب تل الی تب تیلا اب آگے آگے کیا دیکھو پورا بیان چل رہا ہے نبی ان کا فن سب انا سن کی علیہ ورد ترل قرآن قرآن قرآن کا چل رہا ہے آگے قرآن کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ اللہ نے کیا فصبر علاما آپ اس سے جب قرآن سنیں گے تو پتا نہیں آپ کو کیا کیا کہیں گے اس لیے وہ کیا کہتے ہیں اس پر توجہ نہ کرنا صبر کرنا فصبر علامہ یقول <يَكُولُن> آپ کو اگر اپنے مشن میں کامیاب ہونا ہے تو فصبر ما یقول <يَكُولُن> جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کرنا اسی لیے نبی الحت اسلام ہمیشہ صبر کرتے رہے یہاں تک کہ آب، جب لوگوں نے آپ کو زخم پہنچایا احد کے اندر لہ کیا خون پوچھتے جاتے تھے دھلا جا رہا ہے مرہم پتی ہو رہی ہے لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں اللہ صورت کیا فرماتے اور ابا قومی اللہ جن ظالموں نے ہمیں اس طرح سے لہ لہان کیا ہے اللہ وہ نادان ہے لا علم ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے اللہ پھر لے قوم فا ان اللہ میری اس قوم کو معاف کر دینا مغفرت کر دینا ان کو نہ دینا کیوں حملہ یادمون یہ قوم جو ہے وہ لا علم ہے اگر ان کو میری حقیقت کا علم ہو جائے صحیح ایمانوں میں تو ایمان لا لیں گے کبھی ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کریں گے اس لیے ہمیشہ اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے جہاں بھی قرآن لے کے کھڑے ہو جائیں گے کتاب اس قرآرآن و حدیث لے کر کے وہاں یقیناً آپ کو صبر کرنا پڑے گا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں پوری تاریخ اسلام کو خود اپنے بر صغیر کو لے لیں بر صغیر کو جب شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ لے حج کے آئے کر کے تیرہ سو پینتالیس میں جب حج سے پلٹ کر کے آئے اور مکے مدینے کا خاص طور سے مدینے کا ماحول دیکھا اور اپنے ہاں بر صغیر ہندو پاک کا ماحول دیکھا تو بالکل ادا ہوا تو بڑے غور فکر کیے کہ کی آخر ہمارے بر صغیر کے قوم جو ہے بگڑی ہوئی قوم جو ہر قسم کے شرک و بدھات میں قرآن کا اتنی دوری ہو گئی ہے یہ بنا دیا گیا ہے قرآن سمجھنے کے لیے تو بہت سارے علم کی ضرورت ہے قرآن سے اس طرح سے دور کر دیا گیا ہے تو اسلحہ عرب کے اندر جو اصلاح ہو رہی ہے وہ قرآن کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے تو شاہ صاحب جانے کے بعد قرآن پاک کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا فارسی زبان میں ترجمہ کیا ترجمہ کیا تاکہ کی کیونکہ اس وقت بر صغیر کی سب سے بڑی زبان جو عام طور پر لکھی پڑھی جاتی تھی وہ تھی فارسی کئی صدیوں تک ہندوستان کی زبان جو تھی وہ فارسی تھی بڑی زبان اسی فارسی کے میں ترجمہ کر دیا جب ترجمہ کر دیا تو وہی شاہ صاحب کو ماننے والے جو تھے دہلی میں کتنے لوگ ایسے ہو گئے جو کفر کا فتوا لگا دیا ابھی تک منت فلسفہ فقہ سب کچھ پڑھایا ہمارے پیر مرشد ہیں ہمارے استاد ہیں اور جہاں انہوں نے ترجمہ کیا فارسی میں اور ترجمہ پڑھ کر کے لوگ اب ذرا سا اصلاح کرنے لگے بھائی ہم لوگ تو ایسے کرتے ہیں اور قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے اب جہاں قرآن پڑھ کر کے شیر کو بدات متنے لگا آپ ساری پبلک جو ہے ہندوستان کی جوش میں آ گئی بر کی قوم کفر کا فتوا دیا اور کچھ لوگوں نے قتل کا فتویٰ دیا یہ قرآن کا ترجمہ کیا کافر ہوگا اس لیے اس کو قتل کر دینا چاہیے صرف قرآن کا ترجمہ کر کے پیش کیا تو جہاں قرآن پیش کیا جائے گا جو آدمی سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں اہل بادل سمجھتے ہیں گمراہی کے اور کے دعوت دینے والے سوچتے ہیں اب اگر قرآن کی بات لوگوں کے دل میں قرآن کا تقد مومن اس پر ایمان رکھتا ہے اس کی بات اگر مان لے سن لے گا تو ہماری بات چھوڑ دے گا اسی لیے فوراً شاہ صاحب کو فرقوفر کا فتویٰ لگانا اور واقعی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ خطبہ دے رہے تھے ایک مسجد میں وضو کر رہے تھے بیٹھے تھے اور دشمنوں نے انعام لینے کے خاطر ظالموں نے قاتلانہ حملہ کیا لیکن اللہ نے و شاہلی اللہ, اللہ کو بچا لیا ایسی طرح سے جب بھی یہاں دیکھتے ہیں گور کرتے ہیں آخر ذرا سوچو مجدد الفسانی سر ہندی رحمت اللہ علیہ کو آخر کسی دو سال تک پورے بر صغیر کا سب سے خطرناک جیل جو تھا اور جہاں بڑے بڑے ڈاکو چور سب سے خطرناک قسم کے مجرم جو رہتے تھے وہ گوالر کے جیل میں ڈالے جاتے تھے پورے برے صغیر کا کون سا جرم کیا تھا امام سر ہندی رحمت اللہ نے جن کو دہلی سے گرفتار کر کے کہیں جیل میں نہیں ڈالا گیا عام جیل میں جو سب سے خطرناک قیدی جہاں رہتے تھے گوالر کے اندر ڈالا گیا تاکہ وہاں یہ کچھ باتیں ایسی کریں گے تو وہاں کے جیل میں رہنے والے ان کو قتل کر دیں گے کیوں جیل میں پتا نہیں کتنے قاتل موجود ہیں ظالم کیا جرم تھا بس ہی کہتے تھے یہ چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں اتنا ہی جرم تھا جیل میں ڈالا گیا لیکن ڈائی صبر کرتا ہے جیسے جیل کے باہر آ جاتے وہاں دے رہے تھے جیل میں ڈالے گئے تو جتنے بڑے بڑی کرمنل دس نمبری چور ڈاکو بدماش جس سے لوگ پولیس بھی ڈرتی تھی اسی لیے ساروں کو جگہ اکٹھا کیا تھا شا... سید احمد شیر مجد الفسانی رحمۃ اللہ انہیں کو بیٹھا کر کے دین کی تبلیغ شروع کر دیا انہیں کو سمجھایا انہیں کو بتایا بھائی دیکھو یہ قرآن ہے یہ نبی کی سنت ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے الحمد دو سال میں پتہ چلا کی سب سے بڑے اس وقت دے, یعنی وہ دو جی جیل میں جتنے تھے سب ان کے ہاتھ پر بیلت کیے کفرو سرکے سے بعد رہنے سے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے جیل میں رہ کر کے اتنی بڑی فوج ان کی تیار ہو گئی اتنی بڑی فوج تیار ہو گئی بعد لوگ کہتے ہیں کہ وہاں سے جیل سے آزاد کرنے کے ایک سبب یہ بھی تھا کہ اس وقت جہاں گیر وغیرہ کو در ہوا جتنے نمبری ڈاکو خونی ہے وہ تو اس کے ساتھ ہو گئے ہیں اگر ان کو چھوڑ دیا گیا تو کہیں احسان ہو کے ہنگامہ کھڑا کر دیں اس لیے سب کو نکالا الحمد داور کب چل سیخلام مونا سناء اللہ امر سری رحمت اللہ علیہ کے استاد مونا احمد اللہ صاحب امر سری غالباً ان کی وفات انیس سو سولہ بھی ہوئی ہے یہ سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے سر کے اندر پنجاب امرتسر میں درس قرآن شروع کیا تھا مسجد, مسجد کے اندر درس دیتے تھے کہتے ہیں ایک دن میں نے خواب میں دیکھا مونا احمد اللہ صاحب عمر سری رحمت اللہ علیہ جو مونا سنا اللہ امر سری کے پہلے بڑے استاد اور بڑے دیندار تھے اے? الحمدللہ للہ اور بڑی دن خدمت کی کہتے ہیں کہ جب میں نے درس قرآن شروع کیا تو کچھ ہی دنوں کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے گھر کے سامنے سے روڈ پر بہت بڑا مظاہرہ ہو بہت بڑا جلوس نکلا ہے اب بڑے ماتم ہو رہے ہیں है? پریشان جیسے محرم کا ماتم آج لوگ سینہ پیٹنے والے کرتے ہیں بدما شیطان میں سوچا کہ کی کیا کر رہے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں میں نے نکل کر کے باہر سے پوچھا بھائی آپ لوگ کون ہیں تو پتا چلا کہ آگے والا ابلیس پیچھے والے سب شیفان ہے کیوں معتم کر رہے ہو کہا کہ صدیوں سے ہم نے یہاں کے باشندوں کو گمراہ کیا تھا لیکن احمد اللہ نے اس مسجد میں قرآن کا درس دینا شروع کر دیا ہے جہاں درس قرآن لوگ سنیں گے تو ہماری صدیوں کی محنت رائگاہ ہو جائے گی اب ذرا سوچو جہاں قرآن ہوتا آتا ہے وہاں اس قسم کی حرکتیں لوگ کرنے رکھتے ہیں کیوں قرآن و سنت کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ سمجھو ایک قسم کا علاج ہوتا ہے اس لیے باطل یہ سوچتے ہیں کہ اگر اس کی کتاب و سنت کی دعوت عام ہو جائے گی تو پھر ہمارے بہت سارے آمدنی اور بہت سارے ہمارے مسائل ختم ہو جائیں گے اسی لیے اللہ کوشش کرتے مخ... دشمن بن جاتے ہیں مخالفت کرتے ہیں لیکن قرآن سنت کی طرف دعوت دینے والے کے لیے رب العالمین نے کیا ہے نبی کو فسبر حکم رب کا ولا تو مر ہم آپ وسبر علا مایہ کولون وہ ہجر ہم جمیلا اے نبی آپ کو قرآن دیا ہے قرآن لوگوں کو بتاتے رہے اور اس میں وسبیر علا ما یا جو کچھ بھی آپ کے خلاف دے دشمنان باتیں کریں آپ خاموشی سے صبر کرتے رہیں تو ایسی حالات میں بھی صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے کے توفیق میں فرمائے باقی ان شاء اللہ آئندہ